ونظر الله نحمده ونستعيده ونستحضره ونعوذ الله من مسرور أنفسنا ومن سيئات عن من يعده الله فلا مضللا ومن يضرر فلا هاديلا وأشهد الله لا إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقو الله حقا وقاته ولا تنودن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما ركالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به الرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتح الله ورسوله فقد فأسى فوزا عظيما أما بعد فإن خير الهديث لتعب الله وخير الهديه يهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمر محدثاتها وكل محدثة بذعى وكل بذعى الضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله سمين عليه من السيد والعظيم من همذه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَقَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ وَكَانَ فِي مَوْضٍ آخَرَ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ أخي عيسى. أمتي. أمي. التي أنه خرج منها نور معزد مکرم ساتھیوں بزرگوں دوستوں آج ذلقادہ کی بیس تاریخ ہے اور ذلفادہ یہ حج کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے حج کے جو مہینے ہیں وہ دو مہینے دس دن ہیں شوہر ز الفیدہ اور لہجہ کی دسویں تاریخ تک انہیں حج کا مہینہ کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے اشاد و الحج جو حص المعلومات حج کے معلوم مہینے ہیں یہ مہینے ہمیں ابراہیم علیہ صلاۃ السلام کی یاد بلاتے ہیں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کے ذریعے سے حج کا اعلان کروایا ابراہیم اعلان کر دیجئے لوگوں میں حج کا لوگ حج کے لیے پیدل آئیں گے دبلی پتلی سواریوں پر بیٹھ کر کے دور دراز راستوں سے حج کے لیے بیت اللہ آئیں گے یہ بہت ہی نحیف اور کمزور آواز تھی جو مکہ کی پہاڑی سے نکلی تھی لیکن اللہ رب العالمین نے اس آواز کو دنیا کے کونے کو نظر پہنچا دیا اور ہر سال لاکھوں لوگ آ کر کے بیت اللہ کا حج کرتے ہیں اور پورے اسلام کی تاریخ میں سب سے زیادہ تعداد اس سال حاجیوں کی رہے گی کم بیش پینتیس لاکھ سے آس پاس ان سال حاضیوں کی تعداد رہے گی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکے کی پہاڑی پر چڑھ کر کے جو آواز لگائی تھی اللہ رب العالمین نے آپ کی آواز کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا اور پوری دنیا سے کروڑہ کروڑ مسلمان حج کرتے ہیں اللہ کے گھر کا دیدار کرتے ہیں تجارت کرتے دلیچا کی دستاری کو جو ہم قربانی کرتے ہیں یہ بھی حضط ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے آج دنیا کے کروڑہ کروڑ مسلمان دلیچہ کی دستاری کو قربانی کرتے ہیں اور اللہ رب العامد کی بارگاہ میں یہ نظرانہ پیش کرتے ہیں یہ بھی حسط ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے حضرت ابراہیم علیہ اللاط السلام بہت بڑے نبی اور رسول تھے بلکہ پوری کائنات میں تمام انبیاء میں تمام مخلوقات میں پوری کائنات میں فضیلت کے لحاظ سے دوسرے مقام پر فائل ہیں حسطی البراہیم علیہ السلام السلام عرالعزم رسولوں میں سے ہیں پانچ غرالعزم رسول ہیں انہی میں سے حسطی ابراہیم علیہ السلام ہیں فضیلت کے لحاظ سے دوسرے مقام پر آتے ہیں سب سے پہلا مقام جناب علی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے اس کے بعد دوسرے مقام پر حضرت ابراہیم علیہ اللاطلام فائد ہیں یہ یاب المبیاں ہیں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کے بعد جتنے بھی نبی دنیا کے اندر آئے جتنے بھی رسول آئے جتنی بھی کتابیں اللہ نے نازل فرمائی وہ سب کے صلی الحیٰ علیہ اللاۃ والسلام کی ضروریت کے اندر ناظر فرمائی اللہ رب العالمین ساتھ ساتا ہے وہ وحب نالح الصحاق و یعقوب ہم نے حضرت ابراہیم کو اسحاق اور یاقوب عطا فرمائے انہیں انہیں حبا نے دیا میں نے ان دونوں کو عطا فرمایا وجافی ضروریت ہی نبوت اور ہم نے انہیں کی ضرورت میں نبوت رکھی اور کتاب رکھی جتنے بھی نبی دنیا کے اندر آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہمارے نبی تک سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ضروریت میں سے ہیں یہ فضل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور ہمارے نبی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا نتیجہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام بانی کعبہ ہیں کعبہ کی دیواروں کو اور اس کی بنیادوں کو کھڑے کرنے والے حضط ابراہیم علیہ السلام اللہ ہر غلام نے فرمائے وہ درفہ ابراہیم القواعد ابن البید و اسماعیل اور ابا نعتم اب البنا العلیم جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل دونوں مل کر کے بیت اللہ کی دیواروں کو اور اس کے قواعد کو بنیادوں کو کر رہے تھے العلیم اور, اور یہ دعا بھی فرما رہے تھے اللہ تعالی تو ہماری اس عبادت کو قبول فرما لے. اسے تو قبول فرما لے انکان تصویر العلیم اللہ تعالیٰ کو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے ابراہیم علیہ السلام ہے اسماعیل بیٹا بھی نبی ہے العزم رسولوں میں سیز ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق خان کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں اخلاص کے ساتھ لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا فرما لے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سلام کو قبول فرما لے. ان الله قبول اللہ تعالیٰ متقیم, متقیم کے کو قبول فرماتا کے امال کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا تو پھر کیا امال کو قبول کرے گا یہ ہمارے لیے درس ہے ہمارے لیے قدرت اور نصیحت ہے کہ ہم کوئی بھی کام کریں اخلاص کے ساتھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری سواد کو قبول فرما نماز پڑھیں روزہ رکھیں زکاط دیں کوئی بھی عمل کریں قربانی کریں ماں باپ کی خدمت کریں کسی کی مدد کریں تعاون کریں ہمارے ہاتھ اللہ کے دربار میں کھڑے ہو جانے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری سبھیت کو قبول فنالے مخلص ہیں خان کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے دونوں نبی ہیں لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس حل کو قبول فن خانہ کعبہ کی تعمیر کے دعا کی تھی اور یہ بھی دعا کیا تھا اور اب بنا و بات ہم رسول اللہ تعالیٰ انہیں میں سے انہیں میں سے رسول بنا کر کے بھیج دے یہ تو علیہ ان پر تیری آیتوں کی تلاوت کرے گا یوں اللہ کتاب الحکمہ اور ان سب کو کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دے گا کتاب اور سنت کی تعلیم دے گا ذکی اور سب لوگوں کا لوگوں کا تسکیہ کرے گا ان نکام تل الحکیم اللہ تعالیٰ تو ہی غالب اور تو ہی حکمت والا خان کعبہ کی تعمیر کرتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اور کئی سو سالوں کے بعد اللہ نے کی دعا کو قبول فرمایا کوئی ضروری ہے کہ آپ دعا کریں اور فوراً دعا آپ کی قبول ہی کر لی جائے ہو سکتا آپ کی دعا کئی مہینوں کے بعد کئی سالوں کے بعد صدیوں کے بعد قبول ہو حسط ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں کی نثر میں سے انہیں کے درمیان نبی بنا کر کے بھیج دے اللہ رب اللہ نے حسط اسماعیل کی نثر سے آخری نبی جناب علی محمد الرہ وسلم کو مبوض پایا تقریباً چھ سو سات سالوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ الباد قبول فرماتا ہے اور اس کائنات کے سب سے افضل نبی و رسول کو پوری دنیا والوں کے لیے خاتم النبی بنا کر کے محبوب فرماتا ہے آپ آب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہیں میں نے خطب مسلم کے بعد جو دعا جو حدیث پڑھی تھی اس حدیث کی طرح فرماتے ہیں دعوت دعو ابراہیم میں اپنے باپ اپنے والد ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں اور بشارت و عقیسیٰ اور میں اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں ان کی خوشخبری ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بشارت دی تھی اور ہمارے نبی اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان نے کوئی نبی نہیں ہے اس لیے آپ نے فرمایا ورنہ جتنے بھی نبی اور رسول دنیا کے اندر آئے ہر نبی نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی تھی بشارت دی تھی کہ نبی آئے گا تو چونکہ ہمارے نبی اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی دوسرا نبی نہیں ہے اس لیے علیہ اللہ کو بہنا بشارتوں سے عیسیٰ میں اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السّلام کی بشارت کی حضرت عیسیٰ علیہ السّلام نے بشارت دی تھی وہ اسالمر یما یا بنی اسرائیل ان رسول اللہ عموم یاد کرو وہ دن یاد کرو وہ گھڑی یاد کرو جب عیسائی ولیم علیہ السلام نے کہا بنو اسرائیل سے اے بنو اسرائیل میں تمہاری طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا میرے سالت سب کے لیے نہیں ہے صرف اس بنو اسرائیل کے لیے میری نقوت خاص ہے مصدن پھر کیا فرمایا کہ میں اور تصدیق کرنے والا ہوں و یعطی من بعد اسمہ احمد اور ایک ایسے رسول کی بشارت دے رہا ہوں جو میرے بعد آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا آپ کے دو نام تھے ذاتی ایک نام آپ کا محمد تھا جو آپ کے داد دا عبدالبطریب رکھا تھا اور آپ کا ایدوشہ نام تھا احمد جو آپ کی والدہ نے رکھا تھا تو آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بھائی عیشہ کی بشارت ہوں وروحی ام امی اللہ تی رہت حین وضعت اور میں اپنی ماں کا وہ دیکھا ہوا نور کی تعبیر ہوں جب میری ولادت ہو رہی تو میری ماں نے نور دیکھا دن کے جسم سے نکلا اور جس نور سے شام کے سارے محلات روشن ہو گئے شام یعنی ملک شام کا جو لامبہ ہے یہ فلسطین اور یہ اردن اور یہ شام سیریا اور اس طریقے لبنان اور یہ جو علاقے ہیں ملک شام کے علاقے کہلاتے ہیں تو آ فرماتے ملک شام کے تمام جو محلات تھے سب روشن ہو گئے اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ آپ کی جو دعوت ہوگی جو شریعت رہ کر آئیں گے وہ شریعت ان علاقوں کے اندر سب سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ پھیلے گی اور پھیلے گی آپ کی شریعت پوری دنیا کے اندر اس بات کا اشارہ تھا اللہ کے طرف سے کا اشارہ تھا تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنی ماں کا دیکھا ہوا نور کی تعبیر ہوں میری ولادت کو جو نور نکلا تھا میں اس کی تعبیر آپ آب ابراہیم علیہ السلام کی دعا کر دیا اللہ سے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ انہی میں سے رسول بنا کر بھیجتے بھیج بڑے عظیم نبی اور رسول ہیں حستے ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے ایک ایسے خاندان کے اندر جو بتوں کو بناتا تھا اور بتوں کو بیچتا تھا بتوں کا سوداگر تھا نام تھا آزر وہ سبھالا اپنے ماں باپ کو سب کو بتوں کی بات کرتے ہوئے پایا پوری قوم کفر و کفروش کی گمراہیوں غمر، کے اندر ڈوبی ہوئی تھی کوئی بدھوں کو پوچھتا تھا کوئی ستاروں کو کوئی سورج کو کوئی چاند کو کوئی کسی اور کو پوچھتا تھا اللہ رب العالمین نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور اللہ رب العالمین نے جب آپ کو نبوت دی رساد فرمائی سب سے پہلے آپ نے اپنے والد آزر کو دین کی دعوت دی توحید کی دعوت دی سب سے پہلے انہیں دعوت دیا کیونکہ وہ سب سے قریبی تھی انسان کو جب کوئی حق ملتا ہے سب سے پہلے اس کے قریبی لوگوں کو اس کے اندر حق ہوتا ہے اپنے قریبی لوگ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ انسان انہیں سب سے پہلے دعوت دے انہیں سمجھائے یعنی کہ انسان دور کے لوگوں کے لیے تو خیر کو بانٹے لیکن اس کے گھر کے اندر ادھیرا پن ہو اس کے گھر کے اندر تاریخی ہو اور اس کے گھر کے اندر دلالت اور گمراہی اور برات و خرافات ہو پوری دنیا کے اندر گھوم گھوم کر کے لوگوں کو دعوت دے رہا ہے لیکن خود وہ گمراہی کا شکار ہے اور اس کے گھر کے اندر خود لوگ براعت اور خرافات کے شکار ہیں یہ ام کی سلت نہیں ہے ہمارے نبی کبھی اللہ رب العالمین نے جب عطا فرمائی سب سے پہلے انہوں نے اپنی بیوی ہفتے خدیجہ کو دعوت دی سب سے پہلے انہوں نے اپنے دوست ہلتے ابو بکر کو دعوت دی ہست علی کو دعوت دی غلام کو دعوت دیا آپ کے چچا تھے چہو تعلیم ان کو دعوت دیا اگرچہ ابو و طالب نے آپ کی دعوت کو نہیں منائی انبیاء کی ہی شان ہے ان کی سنت یہی ہے کہ سب سے پہلے اپنے قریبی لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے بھی سب سے پہلے اپنے والد کو دین کی دعوت دیا توحید کی دعوت دیا شرک سے ان کو منع کیا لیکن وہ ڈٹ گئے شر کے اوپر اور ان کے ساتھ سختی کا مظاہرہ کیا لیکن پھر بھی والد تھے وہی نرمی کے ساتھ پیش آئے اس لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم والدین کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آئے ان, ان کے ساتھ سختی نہ کریں باپ بت ہے بت فروش ہے بتوں کو بیچنے والا ہے بتوں کی پرشش کر رہا ہے اور بیٹا نبی ہے توحید کی دعوت دے رہا بڑے پیار کے ساتھ یہ آبدی اے میرے والد اے میرے ابا جان میرے مجھے اللہ رب اللہ نے علم دیا اللہ نے مجھے ہدایت دی توفید دی اللہ نے مجھے نبوتا فرمائی شرک سے بعد آ جائیے بجائے اس کے کو شرک سے بعد آ جاتے ان کے ساتھ سختی کا مظاہرہ کیا لیکن پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ نرمی کا مظاہرہ کیا والدین کفر پر ہوں شرک پر ہوں تو بھی دنیاوی طور پر ان کے ساتھ انسان کو حسن سلوک سے پیش آ ان کی بات نہیں ماننا ہے دنیا کی دین کے تعلق سے لیکن دنیاوی طور پر ان کے ساتھ ہمیں نیکی کرنا ہے اللہ رب العلم نے ہمیں اسی بات کا حکم دیا ہے قرآن کے اندر بھی اور ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں انہی باتوں کی تعلیم دی ہے کہ والدین کا کبڑا اونچا مقام ہے اگر جو کافر و مشرق ہی کو نہ ہو تو بھی دنیاوی طور پر ان کی ضرورتیں پوری کی جائے گی ان کی خدمت کی جائے گی ان کا لحاظ کیا جائے گا ان کا عزت اور احترام کیا جائے گا اور ان کو علاج اگر بیمار علاج کرایا جائے گا ان کی ضرورتیں پوری کی جائیں گی البتہ دین کے معاملے میں اسلام کے معاملے ان کی بات نہیں مانی جائے گی سختی کا مظاہرہ کیا لیکن پھر بھی ہمیشہ ان کے ساتھ آپ نرمی سے پیش آتے تھے پوری دنیا کے اندر یا پورے علاقے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام کا چرچا ہونے لگا لوگ بتوں کو پوچھتے تھے ایک مرتبہ لوگ میلے میں گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ جہاں سارے بت رکھے ہوئے تھے وہاں پہنچتے ہیں سارے بتوں کو مار کر کے پاس پاس کر دیا اور کلاڑی جو بڑا بت تھا اس کی بت کے گلے کے اندر لڑکا دیا جب لوگ واپس آ کر کے دیکھتے ہیں سارے بدھ ان کے سارے خدا جن کو پوچھتے اللہ کو چھوڑ کر کے سبودے پڑے ہوئے ہیں ریزا ریزا ہیں ٹوٹے پھوٹے ہوئے ہیں لوگوں نے کہا ہو نہ ہو یہ ایک, ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے اسی کا عمل یہ ہوگا اسی کا کرتوت ہوگا یہ لوگوں نے بلایا ابراہیم علیہ السلام السلام کو انہوں نے حجت قائم کرنے کے لیے کہا ان سے پوچھ لو جو سب ان کا سردار ہے جن کا بڑا ہے جس کے ہاتھ میں کُڑالی ہے اسی نے مارا ہوگا اسی کے ہاتھ میں کڑھالی ہے لوگوں نے کہا تم نہیں جانتے کہ نہیں بولتے ہیں کیا تمہارے لیے افسوس کی بات ہے تمہارے لیے افسوس کی بات ہے کہ جو بولتا نہ ہو جو بات نہ کرتا ہو جو آپ کے سوالوں کا جواب نہ دیتا ہو ایسے لوگوں کو پوچھتے ہو تمہارے لیے بربادی ہے تمہارے لیے ہلاکتوں بربادی واضح ہو گیا کہ وہ بادل پر ہیں کفر اور شرک پر ہیں لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ہر ترمی کی اور آگ روشن کیا اور اس آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ شاہ کو ڈالنا ڈالا گیا لیکن اللہ رب العالمین نے آگ کی طرف وہی کی آپ کو حکم دے دیا کہ آج تو ابراہیم کے لیے گلو گلزار بن جا سلامتی والی بن جا اللہ رب العالمینشا کی طاقت کو چھین لیا اور और ابراہیم علیہ صاحب السلام کے نشاعت کو پھول اور جو ہے سلامتی والا اور اسے ٹھنڈا بنا دیا حسط ابراہیم علیہ صلام کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا اتنا بھی ٹھنڈا نہیں ہوا کہ ٹھنڈک جیسے نقصان ہو جائے نارمل رکھا ان کو کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف نہ پہنچے آزمائش تھیں اللہ رب العمین کی اس آزمائش میں کامیاب نکلے اور اپنا علاقہ عراق کا چھوڑنے پر مجبور ہو کے مسل جاتے ہیں وہاں بھی جو ہے ان کے ساتھ آزمائش ہوئی اور ان کی جو بیوی تھی حضرت حاجر علیہ س... حضارہ علیہ السلام وہاں کا تعلیم جو بادشاہ تھا جو بھی کوئی عورت خوبصورت گزرتی تھی اس کے ساتھ وہ برا کام کیا کرتا تھا یا اس کے دربار میں پیش کیا جاتا تھا پیش کی گئی انہوں نے دعا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ کر کے دعا کرنے لگے اللہ اب الرام اس کے ہاتھ کو سر کر دیا اور اللہ ابراہم کی حفاظت کی اور اس نے حاضر ایک لونڈی تھی اس کی اس لونڈی کو حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ کی خدمت کے لیے انہیں دے دیا حاضر کو اور اس کے بعد واپس آتے ہیں میرے بھائیوں اور دین کی دعوت دینے میں لگن مگن ہو جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی صرف ان کی بیوی نے اسلام کو مل کیا دعوت کو کی اور ان کے بھٹی کے لوگ اسلام قبول کیا دعوت قبول کی باقی پورے عراق اور اس علاقے کے لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا دعا کی فسط حاضر سے شادی کی اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العمین کو میں نے ایک اولاد کا فرما دی اللہ نے اسماعیل کی شکل نے ایک اولاد کا فرمایا جب وہ چلنے پھرنے قابل ہوئے اور اپنے ماں باپ اپنے, اپنے باپ کی خدمت کرنے کے قابل ہوئے سودا سرب لانے کے قابل ہوئے اور آپ کا تعاون کرنے کے قابل ہوئے اللہ ربابین کی سب سے بڑی آزمائش کرتی ہے بڑی امیدوں کے بعد بڑی تمناؤں کے بعد بڑھاپے میں ملی ہوئی اولاد کو اللہ ربابین خواب میں دکھاتا ہے کہ کچھ اللہ کلان ذبح کرتی تھی حضرت ابراہیم علیہ اللہ علام شروع ہوتی ہے اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں تمہارا کیا حکم ہے تمہاری کیا منشا تمہاری کیا منصوبہ انہوں نے کہا یہ آپ کی فالتو عمر اے میرے ابا جان اللہ رب العالمین نے آپ کو جس چیز کا حکم دیا اسے کر جائیے صدر ان شاء اللہ ان شاء اللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سفائی حسط ابراہیم اپنے والد کے لیے نرمی کا مظاہرہ کرنے والے خدمت کرنے والے اللہ رب العالمین نے آپ کو اسی طریقے سے فرمائی رائے میرے ابا جان آپ کو اللہ خدمت جو حکم ہے آپ کر ڈالیے آپ مجھے صادروں میں سے صبر کرنے والوں میں سراہیے اور صبح کرنے کے لیے تیار ہو کے بیٹے کو زمین پر لٹا دیا لیکن اللہ رب العالمی نے آپ کے خاص فرمائی یہ جو قربانی ہم کرتے ہیں اسی کی یادگار ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس میں ہمارے لیے درس ہے اور پیغام ہے کہ دین کے لیے توحید کے لیے اللہ کے اسلام کے لیے اگر ہمیں اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں قربانی کرنے کے لیے قربان کرنے کے لیے موقع ملے تو ہمیں اسے دریل نہیں کرنا گریز نہیں کرنا اپنی جان بھی اللہ کے حوالے کر دینا یہ جانور جو ہم ذبح کرتے ہیں ہمیں اس بات کی تعلیم دیتے ہیں اگر یہ مقصد ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے تو ہم قربانی کے اندر کامیاب ہیں اور اگر یہ پیغام ہم سے وجود ہو جاتا ہے اور یہ مقصد ہمارے گروہوں کے اندر نہیں پیدا ہوتا ہم صرف کھانے کے لیے گوشت کے لیے کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ نہیں کرتے ہیں تو قربانی کرنے کا کوئی فائدہ ہمارا رات کو حاصل نہیں ہوگا یہ اصل مقصد ہے قربانی کرنے کا آج ہم جانور زباں کرتے ہیں اس کا خون بہاتے ہیں اللہ کی راہ میں کل اپنا خون بہائیں گے اللہ کے دینا اس کی مشروشات کے لیے اللہ کے دین پر آج نہیں آنے دیں گے انسان عہد کرتا ہے یہ قربانی کا اصل مقصد ہے جس کے لیے قربانی کی جاتی ہے یہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے بڑے عظیم نبی اور رسول تھے اللہ نے بڑی آزمائشیں کی آپ کی اور حت آزمائش کے اندر کامیاب ہو گئے چھوٹا سا بچہ ہے خانہ کعبہ کے پاس لے جا کر کے بسانے کا حکم دیا جاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کے پاس لے جا کر کے حضرت حاجر اپنی بیوی حضرت حاجر کو اور شیرخار بچے کو لا کر کے وہاں پر آباد کر دیتے ہیں خجور کا ایک تھیلا ہے اور تھوڑا سا پانی ہے سب ختم ہو جاتا ہے حج تعلق حاضر اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے پانی کی تلاش بھی کرتی ہیں صفا مروا کی صحیح کرتی ہیں دوڑ لگاتی ہیں کہ کوئی انسان مل جائے جسے میں پانی کے چند قطرے لے لوں چند گھوٹ لے لوں اور اپنے شیرخوار بچے کی جان بچا لوں لیکن کوئی انسان نظر نہیں آتا ہے آج پوری دنیا کے مسلمان حج کرتے عمرہ کرتے ہیں یہ عمل اللہ رب کتنا پسند آیا کہ حج اور عمرے کا رقر قرار دے دیا گیا کوئی بھی انسان حج کرنے جائے عمرہ کرنے جائے اگر صفا مروا کی صحیح نہیں کرتا اس آدمی کا نہ حج ہوگا نہ اس کا عمرہ ہوگا یہ عورت کی تقریب ہے دین اسلام کے اندر یہ عورت کی عزت ہے دین اسلام کے اندر آج دنیا کہتی ہے آدھا اسلام کہتے ہیں کہ دین اسلام کے اندر عورتوں کا کوئی حق نہیں ہے ان کی کوئی عزت نہیں میرے بھائیو ہمارے حج کا عمرے کا رقر ہے کھانے حج صفا مروا کی صحیح کرنا یہ خاتون کا یہ عمل ہے جسے اللہ ارب الامی رہتی دنیا تک قیامت تک کے لیے ہمیشہ کے لیے اسے امر کر دیا سبت کر دیا کوئی بھی عمرہ حج کرنے جائے اگر نہیں کرے گا سبا مروا کی صحیح نہ اس کا حض ہوگا نہ اس کا عمرہ ہوگا اس سے بڑی تقریب کیا ہو سکتی ہے کسی عورت کی اور کسی خاتون کی اللہ نے اس کے عمل کو ہمیشہ کے لیے عمر کر دیا اور اس کے عمل کو جاری کر دیا اس کے ذکر کو قیامت تک اللہ رب الامی نے محفوظ کر دیا حضط اسماعیل اور حضط ابراہیم اور اس طریقے سے ان کی والدہ حض حاجت کے اس عمل کو اللہ رب العامین ہمیشہ کے لیے عمر کر دیا ہے اس سے زیادہ اور کیا تقریب ہو سکتی ہے عورت کی پوراسلام عورت کی عزت اور تقریم کی تعلیم دیتا ہے ہم آدمی نے فرمایا نہ کہ ادبوں کے نیچے جنت ہے شوہر بیوی اگر اپنے شوہر کی کاٹ کرتی ہے اور اس طریقے سے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دنیا کی سب سے حسین چیز کیا ہے سب سے بہترین معلومات اور خود بیوی ہوتی ہے نیک بیوی ہوتی ہے یہ ہم آدمی نے فرمایا اور دنیا کو لہٰ متا وہ خیر و متعدہ سب سے پوری دنیا معلومات کا سامان ہے لیکن پوری دنیا کے اندر سب سے بہترین اگر کوئی معلومات ہے تو بہترین بیوی اور نیک بیوی ہوتی ہے کوئی اپنی بیٹیوں کی تعلیم و تربیت کرتا ہے اپنی بہنوں کی تعلیم و تربیت کرتا ہے ہمارے بی نے اس کے جنت کی مشارہ سنائی ہے اور کیا مقام ملے گا اتنا اونچا مقام دیا گیا خاتونوں کو عورتوں کو دین اسلام کے اندر اس سے اونچے مقام کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے کہنے کا مقصد ہے کہ سب ابراہیم علیہ السلام کی یادگاریں ہیں جو حج کا مہینہ آتے ہی یہ تمام چیزیں ہماری ذہن و دماغ کے اندر ابھرنے لگتے ہیں اور اتنی عظیم شخصیت عظیم المرتبت ہستی ہماری نظروں کے سامنے آ جاتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلۃ السلام جنہیں اللہ رب العالمین نے نبی و رسول اور اپنا خلیل بنایا اور امام الموحدین بنایا اور اس طریقے سے جن کی ملت کی تباہ کرنے کی اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو حکم دیا اللہ رب العام نے فرمایا ہم نے آپ کی طرف وہی کی انتبلت ابراہیم حنیفا کہ تم ابراہیم کی ملت کی تبا کرو وہ ابراہیم جو حنیم تھے ساری دنیا سے کٹ کر کے صرف اللہ کے بات کرنے والے ایک سوئی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اللہ کے بات کرنے والے وہ ماکا نبل الم شرقین وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے نہیں تھے اللہ رب العالمین نے اسی بات کو قرآن کی چھ سات آیتوں کے اندر دوہرایا ہے بار بار نفیع کی اللہ رحب العالمین نے کیسے ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے نہیں تھے وہ شرک کو ختم کرنے والے شرک کا جو مراکز تھے بتوں کو توڑنے والے تھے وہ اور جو توحید کا سچشمہ سب, سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا دنیا کے اندر مکے کی سرزمین میں اس کے آباد کرنے والے اس کی تعمیر کرنے والے تھے لہذا یہ نبی اور رسول شرک کرنے والا کیسے ہو سکتا ہے اللہ حربرآن بار بار پرانے مقدس کے اندر تقریباً سات آئے ہیں جناتوں کے اندر اسی بات کی نفی کی ہے وہ ماکان نبی کہ کیسے ابراہیم علیہ اللہ السلام شر کرنے والوں میں سے نہیں تھے اللہ نے فرمایا کل سطح اللہ فتح ابلتا ابراہیم حنیفہ اللہ تعالیٰ سچا ہے اس کی بات سچی ہے فتح ابلتا ابراہیم حنیفہ ابراہیم اب ملت کی اتباع کرو اللہ نے بے نبی کو حکم دیا وہی حکم اللہ اربان پوری کائنات والوں کو حکم دے رہا ہے آپ کی امت کو حکم دے رہا ہے لوگوں اے مسلمانوں یہ تب الملت ابراہیم حریفہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی تباہ کرو جو حریف تھے صرف اللہ کی بات کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشرقین اور اللہ رب عامل کے ساتھ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے وہ کالو نسارا تحت دو یہ لوگ کہتے یہودی بن جاؤ یا نصارہ بن جاؤ ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے اللہ حرمت البل ملت ابراہیم حریفہ نہیں نہیں تمہاری بات غلط ہے ابراہیم کی ملت کی تباہ کرو ملت ابراہیم کی پیروی کرو جو حنیف تھے صرف اللہ کی بات کرنے والے تھے یکسوئی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اللہ کے علاوہ دیگر تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے صرف اللہ کی بات کرنے والے وہ ماکانہ میرمشرقین اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے کلین حضانی ربی اے میرے میربی فرما دیجئے کہ میرے رب نے میری رہنمائی کر دی ہے شراتی مستقیم شراط مستقیم کی شرات مستقیم سیدھا دین ہے ملت ابین ملت ابراہیم حلیما یہ ابراہیم کی ملت ہے جو حنی تھے سوئی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ غیر اللہ کی تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے صرف اللہ کے غلامی کی بات کرنے والے وہ ماکان مشرقین اور وہ شریک کرنے والوں میں سے نہیں تھے ابراہیم کان اما ابراہیم اکیلے اتنے اتنا امت تھے کانتن اللہ کے فرما بردار تھے اللہ کے بات کرنے والے تھے حنیفہ اور حنیب تھے کہ سوئی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اللہ کے بات کرنے والے کو يَكُمِ الْمُشْرِقِينَ اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے اللہ بار بار یہ کہہ رہا ہے ما کہنا ابراہیم و یہودی و ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے یہودیہ تو نسرانیہ تو بعد کے اندر آئی ہے حتی موسیٰ علیہ السلام, علیہ السلام بعد میں آئے ہیں یہ سب حضی ابراہیم کی نسل میں سے ہیں حسط ابراہیم تو بہت پہلے گزر چکے ہیں انہیں کی نسل میں سے حسم عیسا تھے نہ ابرا، ابراہیم الاسلام نہ یہودی تھے نہ نسلانی تھے ولا کن کان حریف اور لیکن وہ حنیف تھے اخلاص کے ساتھ اللہ کے بات کرنے والے مسلمان اللہ کے فرما بردار تھے عما کان امیر المسرکین اور اللہ حرب الامر کے ساتھ شرک کرنے والے محمود یہ ساری آیتیں ہیں جن آیتوں میں اللہ رب نے بار بار اسی بات کی کہ حس ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے یہودیوں نے کہا کہ ابراہیم یہودی تھے یہودیوں کے اندر شرک آ گیا نے کہا کہ ابراہیم تھے ان کے ہاں آ گیا اللہ نفی کر دی کہ نہیں ابراہیم علی تم کو شرک کرتے ہو تم غفر کرتے ہو یہودی لوگ علیہ السلام کو اللہ کی بیٹا مانتے ہیں علیہ السلام کو نصارا اللہ کا بیٹا مانتے ناؤ بلالی حسط ابراہیم علیہ یہ سب شرک ہے یہ سب ہے یہ اللہ ابراہیم شر کرنے والے نبی تھے اللہ اللہ نے بار بار اسی بات کی رفیع کی دے. اتنے عظیم نبی و رسول تھے اللہ ان کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو پیغام دیا ہے ہمیں اور آپ کی تلقین کی ہے کہ لوگوں اگر شرک کرو گے اللہ البراہین تمہارے کسی عمل کو قبول نہیں کرے گا شرک نہ کرنا یہ بہت عظیم خصلت ہے یہ بہت عظیم خوبی ہے یہ حضرت ابراہیم کے تذکرے میں اللہ البرامین بار بار کہہ رہا ہے علم قبیل المشرقین یہ بہت عظیم منقبت ہے یہ یہ بہت عظیم خوبی اور خصلت ہے یہ انبیاء کے ذکر میں اللہ فرماتا ہے کہ ماں کان ابی وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے جو شریک نہیں کرتا وہ سب سے عظیم خوبی کمالی تھے وہ جو شرک نہیں کرتا اس کے پاس سب سے عظیم سفت اور حسرت پائی جاتی ہے جو امبیا کی صفت ہے اللہ کے نیک بندوں اور موحدین کی صفت ہے یہ نیکی ہے میرے بھائیو شرک نہ کرنا شرک نہ کرنا نیکی ہے یہ گناہ چھوڑ دینا نیکی ہے لہذا یہ بھی ایک نیکی ہے جو شرک نہیں کرتا گویا کہ اللہ رب العالمین کی ہمیشہ عبادت کے اندر رہتا جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہیں کرتا شرک سب سے بڑا گنا ہے میرے بھائیوں اس اللہ رب العالمین نے ہمیں بتایا حسب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا سب سے بڑا پہلو سب سے نمایاں پہلو یہی ہے ان کی زندگی کے اندر سب سے بڑا درس ہمارے لیے پوری کائنات کے لیے پوری امت کے لیے یہی ہے عما کانا میل مشرقین کہ حسف ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں صحیح تھی یہی ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے یہی ملت ہے ہمارے نبی کی بھی جس ملت کے اندر کوئی شرک نہیں ہوتا ہے اگر شرک ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے سارے امائل کو تباہ وباد کر دے یہی ملت محمدیہ ہے یہی ملت ابراہیم ہے جس ملت ابراہیم کی اتبار پیروی کرنے کا اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے اور اللہ رب العالمین نے فتح ابراہیم کے ذکر کو بھی ہمیشہ کے لیے باقی رکھا جیسے امان نبی کا ذکر باقی رکھا فطح ابراہیم کے ذکر کو بھی اللہ رب العالمین ہمیشہ باقی رکھا ہم نماز پڑھتے ہیں تشود کے اندر درود شریف پڑھتے ہیں درود شریف میں کسی نبی کا ذکر نہیں ہے اگر ہے ذکر تمہارے نبی کا اور جناب ابراہیم علیہ اسلام کا ذکر ہے باقی کسی اور نبی کا ذکر ابراہیم کے اندر نہیں ہے جس تشعود کے اندر انسان اسلام پھیلتا ہے اگر درود ابراہیمی نہیں پڑھے گا اس کو درود ابراہیمی کہا جاتا ہے اگر نہیں پڑھے گا اس آدمی کی نماز نہیں ہوگی اسے رکن کو چھوڑ دیا اسے توڑانا پڑے گا یہ رکن ہے نماز کا کہ درود پڑھا جائے جس میں ہمارے نبی پر درود ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام پر درود ہوتا ہے ہم صبح و شام دعا کرتے ہیں فطرۃ الاسلام ہم اسلام کی فطرت پر اپنے سبو کی، وعلا کلمت الاخلاص اور اخلاص کے کلمے پر اپنے نے کیا وعلا دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اپ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہم نے صبح کیا وعلا ملت ابینا ابراہیم حریف مسلم اور اپنے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہم نے سبو کیا حنیف مسلمہ وہ تھے مسلم تھے فرما بردار تھے صرف اللہ کی بات کرنے والے تھے وہ ماکان ابیر المشرقین وہ کرنے والوں میں سے نہیں تھے صبح شام ہم یہ دعا کرتے تھے صبح شام یہ دعا کرتے ہیں صبح شام نماز کے اندر یہ دن اثرات المستقیم بھی کہتے ہیں لیکن ایک بندہ یہ سب کہنے کے باوجود بھی مسلمان ہونے کے باوجود بھی اللہ البرامن کے ساتھ شرک کرتا ہے شرک کرتا ہے دعا پڑھتا ہے صبح شام یہی دعا کہ اللہ ربراہین میں تیرے ابراہیم تیرے نبی ابراہیم کی ملت پر ہوں وہ ابراہیم جو حریف تھے شریک کرنے والے نہیں تھے میں ان کی ملت پر ہوں جو شریک کرنے والوں میں سے نہیں تھے لیکن کہتا تو ضرور ہے پڑھتا تو ضرور ہے لیکن اللہ ربرمن کے ساتھ جا کر کے شرک لہٰذا میرے بھائی سب سے نمایاں پہلو حضرت ابراہیم کی زندگی کا جو سب سے اہم درس ہے ہمارے لیے پوری ملت کے لیے ساری دنیا والوں کے لیے سب کے لیے سارے مسلمانوں کے لیے وہ یہی درس ہے کہ اللہ رب العالمین کی خالی سے بات کریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کریں اگر شرک کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے سارے امال کو برباد کر دے گا سارے اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے حضرت ابراہیم کے ذریعے سے اللہ ارب العالمین نے یہی ساری چیزیں ہمیں درس دی ہیں امن اور اللہ ابراہیم للہین و حضر نبی و اللہ عام ابراہیم کے سب زیادہ حقدار سب زیادہ قریبی کون ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں کی اتبار پیروی کی وہ حضرت نبی اور یہ نبی ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں زینہ آ اور جو ایمان لائے اور جو مومن ہوئے نبی پر ایمان لائے ہیں وہ اللہ ولی المومن اللہ تعالی مومنوں کا ولی ہے مومنوں کا دوست ہے ہم سب ان کے حقدار ہیں اس لیے सारी ساری چیزیں ہمارے شریعت کے اندر دین اسلام کے اندر حس ابراہیم علیہ السلام کے ادارے ہیں قربانی ہیں میرے بھائیوں ختنہ کرنا ہے اور اس طریقے سے روبی ابراہیمی ہے اور آپ دیکھیں وہ نہ بال کاٹنا اور اس طریقے سے بغل کے بالوں کو کھالنا یہ سنت فطرت ہے نندیا کی سنت ہے ابراہیم علیہ السّلام کی سنت ہے تو اس دین کے اندر بھی یہ تمام چیزیں سنت ہیں لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کی منت کے سب سے زیادہ ہم ان کی ملت کی تباہ کرنے والے ان کی ملت کے اندر شرک نہیں تھا کوحید والی ملت تھی وہی ملت ہمارے نبی کی بھی ہے اس ملت کے اندر شرک کی ذرہ برابر کوئی گنجائش نہیں ہے لہذا یہ پیغام ہے یہ درس ہمارے اور آپ کے لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی یاد تو ضرور کرتے ہو حج کرتے ہو قربانی کرتے ہو لیکن یہ ساری چیزیں تمہیں شرک سے بچاتی ہیں توحید کی تعلیم دیتی ہیں اخلاص کی تعلیم دیتی ہیں لہٰذا اگر تم نے کبھی بھی کسی بھی عمل کے اندر شرک کیا اللہ العالمین تمہارے سارے عمال کو تباہ و برباد کر دے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں موحد بنائے توحید پر قائم رکھے ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے ان کی ملت کو کما کہ اپنانے کی توفیق دے اور شرک سے اللہ ربران سب کو محفوظ رکھے آمین بارک اللہ علیہ فرقان ادیم عنفان ویا کم بالآیات ذک الحکیم جواد الکریم ملككم بره لو